حیدرآباد غالباً حیدرآباد دکن سے تھی اور لائن ڈراپ ہو گئی کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام آ, شاہد بٹ بات کر رہا ہوں لاہور سے جی شاہد صاحب آ, آ, مجھے مفتی صاحب سے دو سوال پوچھنے تھے جی جی آ, پہلا تو سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کا پروگرم چلتا ہے کام شریعت हुँ. اس میں انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جو آئی بروز بناتی ہیں हुँ. ان پہ فرشتے لانے بیچتے ہیں مگر وہ اڑتے ہیں جو اپنے مرد سے اجازت لینے اس میں کوئی کباہت نہیں اچھا اس زبرے میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو مرد بنواتے ہیں جن کی کافی گنی ہوتی ہیں جن مردوں کی کافی گنی ہوتی ہیں آئی بروز وہ جو بنواتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ منت کا جو روزہ ہوتا ہے منت کے روزے میں کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جس کے گھر سے آپ نے پہلے کبھی کھایا ہو افتاری آپ اس کے گھر سے نہیں کر سکتے افتاری آپ نے کرنی ہے تو اس کے گھر سے کرنی ہے جس کے گھر سے پہلے کبھی کچھ نہ کھایا ہو اچھا اس کے بارے میں ہوڑے میں ہوڑے ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ جس طرح زکوٰ کا ایک مسئلہ ہے جس طرح مثال کے طور پہ میرا برابر ہی زکوات کرتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور زکوٰ کے وہ جو پیسے ہیں وہ پیسے میں اپنے استعمال میں لے آتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا وہ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا سوالات کافی ہو گئے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارکہ کے بارے میں سوال تھا کہ کیسی ہے تو علما نے شاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ گھنی ہے نہ بہت زیادہ طویل نہ بہت زیادہ مختصر اور بہت خوبصورت بال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ میں چند ہی بال سفید تھے باقی سیاہ داڑھی ہے آپ کی ریش مبارکہ اور ایسی ہے کہ جس کو دیکھنے سے بہرحال ایک عجیب نورانیت اس میں سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر وہ نبی کریم کا نورانی چہرہ اور یہ سب چیزیں جب مجموعہ ہو جائے تو پھر کس کو تاب ہے کہ اس چہرے پہ نگاہ ڈالے ایک میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کیا وہ جگہ خاص جس جگہ دیکھا ہے وہ نصیب میں ہوتی ہے مقرر ہوتی ہے تو ہاں جی یہ چیزیں اکثر جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہوتی ہیں اور اس میں بس یہ اصول یاد رکھیے کہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو قدرت و اختیار نہیں ہوتا اور اس میں انسان اپنے کسی فیل سے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو بدل نہیں سکتا صحیح ویسے نہیں بدل سکتا لیکن اس میں ایک فیصلہ شدہ چیز ہوتی ہے تو وہ پھر گویا کہ مقرر ہے پہلے سے جیسے موت کا وقت جہاں پر مقرر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جس مقام پر اس نے مرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں پر کوئی کام مقرر کر دیتا ہے اور وہ شخص خود اس مقام پہ چل کر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس لیے بہت سے مقامات مقرر ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں حسین بول بمبئی سے حسین بمبئی سے جی میرا سوال ہے کہ یہ عیسائی ثباب کرنا جائز ہے اور درگاہوں کی زیارت کرنا یہ حدیث اور قرآن شریف کی روشنی میں کہاں سے ثابت ہے اور اور نام محمد اویس رکھنا صحیح ہے یا, م... یا محمد اویس ٹھیک ہے اویس ہوتا ہے یا عویش عویش نام ہوتا بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب ایک یہ پوچھ رہا تھا کہ کچھ غیر مسلم ہمارے پاس بازوقات آتے ہیں اور کسی نیک کام کے لیے بظاہر ہم سے چندہ طلب کرتے ہیں تو ان کو دینے کی شرح کیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کوئی مسلمان مستحق موجود یا نہیں اگر مسلمان مستحق موجود ہے تو پھر غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ پہلے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی امداد کی جائے گی بالفل اگر مسلمان ہے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے مسلمان کو دینے کے باوجود بچتا ہے پھر اس غیر مسلم کے فیل کو دیکھا جائے گا وہ کس کام میں اسے صرف کرے گا اگر تو بالفل وہ انسانیت کی خدمت میں صرف کر رہے ہیں غریبوں کی امداد کے لیے کوچ بنا رہے ہیں تو باقاعدہ اس پر ثواب مرتب ہوگا چاہے وہ اس میں غیر مسلم کو ہی رکھیں کیونکہ انسانیت کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعد فرمایا کہ ہر تر جگر کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے ثواب ہے تو اس میں بھی یہ کہ کافر بہرحال ایک انسان تو ہے اس کے طرح آپ امداد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم صاحب غلام محمد فرام میرٹھ ہندوستان سے میرٹھ سے جی فرمائیے جی جی جی جی ہاں ابھی ویسا تو اس میں خاص طور سے میں پورا پروگرام آپ کا پورے روزوں تو اس میں سنت کے لیے خصوصی دعا آپ نے فرمائی خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم سابری کے ساتھ الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی ویس بھائی جی بہت شکریہ سرو والے کی بھی بہت زیادہ فرمائش ہے جی ہاں وہ میں کل پڑھ رہا تھا وقت کی کمی کے باعث زیادہ اشعار نہیں ہو سکتے اس کے اس لیے اب اس کو پڑھتا ہوں یا حبیب من <تصفيق> سنگا يعلم علما يقين النبي حاضرين اعلموا علما يقين أن راب العالمين أول من سلع عليه أن راب العالمين وجب سلع عليه النبي سلوله سلوات طير البشر ما له شق القمار وغزل سلم عليه ما له شق القمار وغزل سلم عليه الله پے کر روکیشم سو سوہا تم پہ کر روڑو درود شوہ جلا تم پہ کر درود دودے جلا ملا تم پہ کر رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بل ایک طرف آ دین ایک طرف ہاسدین ایک طرف آ جائیں دن ایک طرف ہاسدین بندہ ہے تنہا شنا تم پہ کروڑو درو کر تو روبرا اہل بلا کا بھلا تم پہ کروڑو درو میں ہوں بے بس تم ہو میں تم پے فری تم فکر کروں درود تمہوں میں تم پہ فری تم فکر کروں درود اللہ شاپیو ناپی ہو تم کاپی ہو واپیا تم دد کو کر دو دعا تم پہ کر دو رو گ تم مجھ کری تم ہو رو کو رہی بھیک ہو دا بھیک ہو دتا بھی ہو عطا تم پہ کر روڑو جو رود ہم نے خاصہ میں نہ کی تم نے خاصہ میں نہ کی کوئی کوئی سرورا تم پہ کر روڑو جو رود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پنا تم کہو دمن میں آ تم پہ کرو رو ن رو پے کمی کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑو اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابي بالله ان ذاك العروس ذكره يحيي النفوس ان ذاك والمجوس اسلموا على يديه النصارى والمجوس اسلموا على يديه للنبي ريحانتين فاطمه قرة عين جدهما صلوا عليه فاطمه قرة عين جدهما صلوا عليه ان كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه کتنا نیادی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا مجھ پہ کتنا نیاد کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نا अच्छी मेरी नौकरी हो गई والحسن والحسين للنبي ريحانتين فاطمه قره عين ایک مختصر سا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ملی. السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں لائن ڈراپ ہو گئی ہے ایک, ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم مل. السلام علیکم مل. لائن یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب سوال ہے جی جو جرمنی سے کال تھی کہ ماض اللہ وہاں بچوں سے لے کے بڑے تک سب خدا کو گالی دیتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عادت ان میں راسخ ہو چکی ہے تو اس لئے آپ کو اس پہ کلام کرنا یہ سوائے سوائے فتنے کو اٹھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر حکم شرح یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مقام پر موجود ہو کوئی گنا ہو رہا ہو اور وہ اس کو دل میں برا جانتا ہو تو وہ ایسے ہی ہے جسے وہاں پر موجود ہی نہیں ہے تو آپ دل میں برا جانیں تو انشاءاللہ بری بڑی ذمہ ہوں گے دوسرا نے کہا کہ عام لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ کس چیز میں حلال یا حرام کی آمیزش ہے کیسے معلوم ہو کھانے پینے کی چیزوں میں تو اس میں شرح اصول یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک تو یا تو آپ کو کوئی کمپنی خود یعنی کوئی بنانے والا شخص بتا دے کہ ہم نے اس میں حرام ملایا ہے हم. تو اس کو چھوڑنا ہوگا نمبر دو اس پروڈکٹ کے اوپر جو اجزا لکھے ہوتے ہیں ان میں کوئی جز لکھ دیا گیا کہ اس میں حرام ہے تو اس سے بچنا واجب ہوگا تیسرا یہ کہ آپ کو کسی عادل شخص نے کسی نیک پریسگار شخص نے بتایا کہ جی اس میں ایسا ملتا ہے تو اس کی خبر پر اعتماد کرنا واجب ہوتا ہے اگر ان تین ذرائع سے کسی حرام چیز کے آمدش کا علم نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے میں شرن کو حرج نہیں ہوتا ہے پھر کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خواتین اگر مرد سے شوہر سے اجازت لے تو بھو کے بال بنا سکتی ہیں اس کا ہم نے ارگیز ایسا نہیں کہا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بھویں گھنی ہوں اور بدنما محسوس ہو رہی ہوں تو اسے خوشنمائی نمائی کی طرف مائل کرنے کے لیے ترشوا لینا جائز ہوتا ہے ورنہ اگر پہلی عورت قبول صورت مرد اور عورت دو صورت دو جی ہاں مرد کا بھی عرص کرتا ہوں اور اگر عورت پہلے قبول صورت یا خوبصورت ہے تو پھر وہ نہیں کروا سکتی چاہے شور اجازت دے یا نہ دے کیونکہ ممانعت ہے ابراہ مرد کا مسئلہ مرد کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی بہو کے بال بدنما محسوس ہوتے ہیں اور وہ چہروں کو خوشنمائی نمائی کی طرف لانا چاہے تو کوئی حرض نہیں کروا سکتا ہے منت کروزہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ افطاری اس کے گھر سے کر سکتے ہیں جس جہاں پہلے کچھ نہ کھایا ہو پھر ہم خنگی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی جہاں مرضی آپ افطار کریں بالکل جائیں جب سوال آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں کروں گا میں سوچا تھا خلیل وارسی کیا کر لوں گا کبھی کچھ نہیں کھایا وہاں سے دیکھیے بھائی نے کہا کہ وہ بھائی کا زکات کے پیسن کے پاس تھا اپنے استعمال میں لیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو زکات ادا کرنے کے لیے دیا ہو انہوں نے استعمال کر لیا تو یہ شرانجائز نے امانت میں خیاانت ہے ان پر تاوان لازم ہے تاوان کا مطلب یہ ہے کہ اب اتنے زکات کے پیسے سے پشتہ جمع کر کے بھائی کی طرف سے اس کو ادا کریں گے یہ پوچھتے ہیں یہ ثواب جائز ہے کہ نہیں تو بالکل جائز ہے جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اور آپ کی اجازت اور حکم سے ثابت ہو اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے بالکل جائز ہے تو کہتے ہیں درگاہوں کی زیارت قرآن یا حدیث سے کہاں سے ثابت ہے تو کہاں سے منع ہے اصل بات کی ہوتی ہے ممانعت کی ہوتی ہے جواز کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ممانعت کی دلیل چاہیے تو یہ مختصر چونکہ وقت اس لیے میں لیکن اگر بتا دیں اس حوالے سے یا دیکھیں یہ تو اساب کہف جو تھے جب یہ غار میں دوبارہ داخل ہو گئے تھے تو اس زمانے کے بادشاہ نے باقاعدہ وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی زیارت کے لیے آیا کریں گے اس زمانے میں لوگ آتے تھے تو قرآن سے اس کا جواب ثابت ہے صحیح اور صحیح یہ شرح اصول ہے کہ پچھلی شریعتوں میں اگر کوئی فیل تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی تو حکم جواز ہوگا تو بالکل جائز ہے اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر لوگ حاضر ہوتے ہیں اور چودہ سو ساتھی میں حاضر ہوفی وغیرہ میں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں انڈیا گجرات سورت سے بات کر رہا ہوں نور نوردین سید جی الدین صاحب فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں سورت میں رہ رہا ہوں یہاں دو جماعتیں ایک تبلیغ جماعت ہے اور ایک سننی جماعت ہے یہاں چاند کی گواہی آئی ہے کدھر دور سے ही ही تو جماعت تبلیغ جماعت والوں نے اسے مانے رکھا ہے اور سنی جماعت نے اسے منا کیا ہے اچھا تو ہم ابھی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ ہم سیری کریں یا عید منائیں اچھا تو گورنمنٹ کیا کہتی ہے گورنمنٹ اس میں دخل نہیں دیتی نا اچھا نہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہے عید نہیں گورنمنٹ اس میں دخل نہیں دیتی مسلم اس میں گورنمنٹ دخل نہیں دیتی ہے اچھا یہ مفتی لوگ ہی ڈیسائڈ کرتے ہیں چاند کمیٹی ہوتی ہے آپ کے مفتی اعظم کیا کہہ رہے ہیں مفتی اعظم ہم لوگ دونوں میں بلیو کرتے ہیں جماعت میں بھی हुँ. اور سننی میں بھی ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ابھی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں ٹھیک ہے چلے آپ کے بارے میں کچھ ہم مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم کو السلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں اظہر علی شاہ بول رہا ہوں پشاور سے جی جی فرمائیش آزم بات یہ کہ ہم اہل سنت جماعت کے لوگ جو ہیں وہ سنٹر رول لال کمیٹی کے ساتھ اپنا روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ افطار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پشاور شہر میں یہ جو عید ہے ایک دن پہلے آ جاتی ہے ہمارے میرے محلے میں عید ہے اور میرا روزہ ہے تو میں یہ شرعی حیثیت اس کی پوچھنا چاہتا ہوں اور پشاور شہر ہم جب دیکھ رہے ہیں یہ چیز آ رہی ہے شاہ صاحب پشاور شہر میں تو روزہ ہے کل نہیں جی اناؤنس کر دی گئی ہے اور پشاور شہر کی ایک مسجد ہے لوکل وہیں سے جو یہ اناؤسمنٹ ہوئی ہے اور ان کے جتنے پیروکار ہیں ان مساجد کے انہوں نے اعلان کر ہے کہ کل عید ہے اچھا اور جو ہمارے سنت جماعت کے لوگ ہیں وہ پرسو کریں گے تو ہماری شری حیثیت کیا ہوگی جی ٹھیک دونوں سوالات تقریباً ایک جیسے ہیں ملتے جلتے بہت شکریہ کال کرتے ہیں کہ اللہ حافظ یہاں ایک سوال کیا تھا کہ ہم محمد اویس نام رکھیں یا اویس نام رکھیں تو یہ پیش کے ساتھ آئے گا محمد اویس صحیح ہے اویس تو بھیڑی کو کہتے ہیں تو اویس رکھیں گے دوسرا بھائی نے یہ انڈیا سے کال کی تھی کہ یہ اہل سنت کے لیے خصوصاً دعا کی ہے ہمارے لیے کیوں نہیں کی ہے تو اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کے طریقے پر ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو اگر یہ اہل لفظ اہل سنت کا یوز کر لیا گیا ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوں گے ان میں سے اکہتر جہنمیے ایک جنتی اور میری امت تھے اور میری عمر سے تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک جنتی صاحب کرام نے پوچھا صلی اللہ وہ ناجی فرقہ کون سے نجات پانے والا تو ارشاد فرمائے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں صح. تو اور اہل سننا ول جماعت وہیں سے یہ نکلا ہے کہ جو صحابۂ کرام کی جماعت پہ چلتا آہل سننا سے مرا جو نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے ول جماعت سے مراد جو صحاب کرام کی جماعت کے تابے ہے چل رہا ہے صح. تو اس لیے یہ مسلمان کے لیے ہی دعا ہے کوئی سے جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو خارج تصور نہ کرے صرف اس لفظ کو سننے کے بعد صحیح ایک نازیم شہری ٹائم میں شہری کا ٹائم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 ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ میں ساتھ رشی فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب الحاظ محمد اویس رضا قادری صاحب جی مفتی صاحب جواب دے رہے تھے آپ سوالوں کے جی, پر جی پر ہاں یہ ایک جو انڈیا سے کال آئی تھی کہ علاقے میں دو جماعتیں ہیں جن میں تنازع پیدا ہو گیا ہے چاند کے بارے میں شہادت کہیں باہر سے آئی ہے اس میں دیکھیں آسان سا مسئلہ ہے کہ باہر سے جب شہادت آتی ہے تو اس کا شرعی تقاضہ پورا ہونا چاہیے اگر تو وہ شہادت صرف ٹیلی فون کے ذریعے ملی ہے یا تار یا خط کے ذریعے ملی ہے تو اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے کسی اور شہر میں اگر نظر آئی وہاں کا جو مفتی اعظم ہیں بڑے جو مفتی ہیں شہر کا جو سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے وہ قاضی کے قائم مقام ہوتا ہے اگر ان کو گواہی ملی اور انہوں نے وہاں سے دو عاقل والے گواہ اس بات پر قائم کر لیے کہ یہاں شہادت ہوئی ہے اور وہ ان کے شہر میں بھیجے ہوں اور یہاں کا جو بڑا مفتی ہے ان کی گواہی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو شرن واجب ہے کہ سب کے سب اس کے اوپر اس کو مانیں گے اور وہ جو مطلب وہ چاند دیکھنے پر ہے تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا صحیح اب یہ کہ وہاں پہ کس انداز سے گواہی آئی ہے یہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی हم. تو اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ عوام جو ہے جو ذرا معتبر حضرات ہوتے ہیں بعد شہر کے وہ دونوں جماعتوں کے جو بڑے ہیں ان سے کہیں کہ بھائی آپ مل کر بیٹھیں اور اس کا کوئی تصفیہ کریں صحیح. عوام الناس کو ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی ایسا مشورہ نہیں دے سکتے کہ یہ وہاں کے علماء کی مخالفت کر کے اور اپنے لیے کوئی اور مسئلہ کھڑا کرے دوبارہ وہاں کے علماء کو چاہیے کہ باقاعدہ بیٹھیں اور پشاور میں بھی یہی مسئلہ ہے جہاں پشاور کے اندر نہیں ہمارے یہاں اپنے اس پہ کلام کریں گے کہ جب یہاں پہ رویت ہلال کمیٹی باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے اور وہ گواہی وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے تو وہ کون سی گواہی ہے جو پشاور کے اندر تو پہنچ گئی ہے اور رویت ہلال کمیٹی تک نہیں پہنچی تو یہ غیر مناسب طریقہ ہے کہ چند لوگ صرف مسجد میں اعلان کر کے اور اس طرح پھر وہ عید کا معاملہ کر کے اور تنازع پیدا کر دیں مجھے روز محل نے بتایا کہ شخص کہہ رہے ہیں کہ وہ خاندان میں شاید کسی عید منا رہے اور میں نے روزہ رکھا ہے باہر نکلوں گا تو سارے مجھے مبارکباد دیں گے جا. تو یہ عجیب صورتحال ہے جب روز کمیٹی نے اچھی طرح تصدیق کر کے جبکہ ان کے ساتھ بے شمار ماہر فلکیات بھی موجود تھے بے شمار سے مبارک کر بہت سے مہارے فلکیات بھی موجود ہیں سب نے متفقہ تو آپ بتایا کہ چاند نہیں ہے تو جمہور کی رائے کو قبول کرنا لازم ہوتا ہے صحیح اور اگر ان کے پاس کوئی شہادت کا ایسا معیار ہے تو وہ روحت کمیٹی کے سامنے پیش کرے تاکہ تنازع ختم ہو جائے صحیح ایک مختصر صح توقفہ صح لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری تعین تسیم صابری کے ساتھ مفتی صاحب وہ جو لپالک بچی کا جہاں ہاں نے کوشچن کیا ہے کہ کہیں سے ان کو بچی ملی تھی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی ہے آٹھ نو ماں کی تو ہم نے مسئلہ بتایا تھا کہ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں بڑے ہو جانے کے بعد بالغ ہو جانے کے بعد وہ والدین کے لیے ناماہرم ہی رہتے ہیں हुँ. تو اس میں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پھر آگے چل کے معاملہ کیا ہوگا تو اس میں صورت हुँ. یہ ہے کہ اگر بالفظ زوجہ کے دودھ اترتا ہو हुँ. تو ڈھائی سال کی مدت کے اندر اندر وہ بچے کو دودھ پلا دیں یہ ہسبینڈ جو ہے ان کے وہ رضائی والد ہو جائیں گے हुँ. اور اگر ان کا جو اترتا تو بہن اگر ان کی ہیں وہ دودھ پلا دیں تو یہ شران ان کے مامو بن جائیں گے اس طرح بھی مطلب رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا لیکن ڈھائی سال کے اندر اندر کسی بھی ایسی خاتون سے جو اس کو دودھ پلوا دیں کہ جن کے ساتھ ایسا رشتہ ہو کہ بچی کے مامو بن جائیں یا یہ مطلب ہسبینڈ ہیں تو اس لحاظ سے وہ رضائی والد بن جائیں تو انشاءاللہ پھر یہ ساتھ رہ سکتے ہیں صحیح بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب آپ بالخصوص آپ کا آپ دن تک ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے لوگوں کو جس طرح سے رہنمائی فرمائی اللہ رب العزت آپ اجر عطا فرمائے اور آپ کے درجات کو بلندی عطا, عطا فرمائے الحاج محمد اویس رضا فادی صاحب آپ تشریف لائے اور جس طرح سے عمرے سے آپ لوٹے اور اس سعادت کے بعد آپ تشریف لائے اور تین چار روز تک جس طرح لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ تشریف فرما رہے اور سرکار کا ذکر یہاں پر ہوا بہت شکریہ آپ کا بھی ناظرین آج تیسواں روزہ ہے اور پاکستان میں اور تیسواں روزہ کل انشاءاللہ اللہ اب عید ہوگی یہ ماہ رمضان یہ ماہر غفران اللہ رب العزت کا یہ مہمان مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے صرف کہنا یہی ہے بہت کچھ تیس دن تک کے لئے کہا جاتا رہا اور یقیناً وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہو گئی ہے یقیناً وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے بس صرف کرنا یہی ہے کہ اس یقین کے ساتھ جس طرح ہم رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو کچھ نہیں کھاتے ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچ لیں یہ یقین کر لیں کہ کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے بس اس کا حیا کیجئے اس کی شرم کیجئے اور یہ رمضان کی کیفیات کو بڑی محبت کے ساتھ بڑی کیفیت کے ساتھ اسے گیارہ مہینے تک برقرار رہے اور میری دعا ہے کہ جتنے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور یہ رحمتیں برقرار رہیں مسلسل رہیں مستقل رہیں ہم طالب ہیں ان رحمتوں کے ہم حقدار بھی بن جائیں ان رحمتوں کے اور اللہ رب العزت ملک پاکستان کی جہاں پورے عالم اسلام کی جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں اللہ رب العزت ان مسلمانوں کی خیر فرمائے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے آج کا یہ پروگرام آخری پروگرام تھا اس رمضان المبارک کا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ انشاءاللہ اللہ اگلے سال ماہر رمضان المبارک میں شہری ٹائم آپ کے لئے دوبارہ پیش کریں گے اور عام دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی یہ پروگرام جمعے کو میں نائٹ ٹائم رات بارہ بجے آپ کے لئے پیش کیا کرتا ہوں لائیو آپ کی کالز بھی اس میں انشاءاللہ شامل کی جائیں گی عید الفطر کی نماز ان کیو ٹی وی براہ راست آپ کو دکھائے گا عیدگاہ مسجد جامعلاق سے اور انشاءاللہ آپ تمام احباب اس میں شریک ہوں آٹھ بجے یہ نماز عید الفطر ادا کی جائے گی تسلیم صابری کو اپنے میزبان کو اجازت دیجئے دعاؤں میں یاد رکھیے گا تسلیمات بجتے سب کے سب بو رہے یہی ہے